میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں میں شار کے پڑھنے سے پہلے آج سوچا تھا کہ چار اعمال کی مختصر کی تکرار کر دوں گا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے ارشا فرمایا کہ جو شخص چار کام کر لے گا بارہ حضرت نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ انشاءاللہ شاء تعالی میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو کر دنیا سے جائے گا یعنی جتنی جلدی ان اعمال پر فدا ہو جائے گا اپنی فدا کاری کے ساتھ یہ چار اعمال کر لے گا جن میں دو ظاہری اور دو باطنی دو اسپکچر ہیں اور دو فنیشنگ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ کام کر لے گا کیونکہ دین کے ایسے احکام ہیں چار جو نفس کے اوپر بہت گرا ہیں بہت بھاری بہت مشکل ہیں یہ تو مانا کہ نفس کے اوپر بہت مشکل ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص اتنا بھاری وزن اٹھا لے گا جیسے کوئی شخص بھینس اٹھا لے تو اس کو مرغی بکری اٹھانا کیسے آسان ہوگا تو ویسے ہی یہ تین کے اقدام ایسے ہیں چار کہ ان پر عمل سے انشاءاللہ اس کو باقی سارے تین پر عمل کرنا ان انتہائی آسان اور مزیدار ہو جائے گا کیونکہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کا ایسا قرق دلاتے ہیں کہ جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کو چکھ لے گا پھر وہ اس گھٹیا اور فانی دنیا کی شراب کو موبی نہیں لگائے گا اور یہی دولت اہل اللہ کے سینوں میں ہوتی ہے اسی دولت کو جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک میں خوب سی اس کو اثر صاحب نے کچھ طرح بیان فرمایا ہے حضرت حضرت اصر صاحب جون پوری دعوت و کاتون جو ہمارے حضرت والا کے خلیفہ مجاز پیش بھی ہیں اور بہت ہی عمدہ اشعار ان کو وارد ہوتے ہیں سب اللہ والوں کو اشعار جو عطا ہوتے ہیں وہ درحقیقت حقیقت الہام ولایت ہوتے ہیں اور انہوں نے حضرت والا کی شان میں یہ شعر کہا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اہل اللہ جو ہیں اور اللہ کو دل میں لیے سموئے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ شعر کہا تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے یہ اللہ تعالی کے قرب کا مزہ ہے جو اہل اللہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک عطر کی شیشی ہے شیشی تو دو روپے کی ہے لیکن عطر اس کے اندر دس ہزار روپے تو کا ہے تو اس شیشی کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں وہ شیشی پھر کتنے میں بکے گی دس ہزار کی بکے گی تو یہ جو مٹی کا جسم ہے اس کے اندر یہ گویا کہ ایک بکسہ ہے بکسہ اور اس کے اندر ایک چھوٹا بکسہ ہے وہ ہے تل اور اس چھوٹے بکسے کے اندر اللہ کی محبت کا قیمتی موتی رکھا ہوا ہے تو وہ جسم بھی قیمتی ہو گیا پھر تو اس, اس کو فرمایا کہ اہم اللہ کس سینوں میں جو اللہ کی محبت کا درد و غم ہوتا ہے اللہ کی محبت کا درد ہوتا ہے جو یہ اشعار سے بھی عنوان سے بھی ظاہر ہے کہ جس کے دل میں نہیں تیرا درد و غم ہو کہ انسان بھی نہیں ہو کہ انسان نہیں جانور سے کم ہے نا ہو کہ انسان ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم تو اور جس جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے اس کو کچھ اس طرح فرمایا حضرت والا رحمت اللہ لینے نے نے رنگ بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا جہاں نے میں ہر طرف بس آب و گل پایا کوئی حسین عورتوں کے چکر میں کوئی اچھے پنگلوں کے چکر میں کوئی اچھے لباس کے چکر میں اور کوئی اچھے اچھے کھانوں کے چکر میں کوئی وزارت کی کرسی کے چکر میں کوئی بادشاہت کی کرسی کے چکر میں کسی کچھ کسی کچھ جہاں نے رنگ بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا جتنی بھی چیزیں چیزوں کی خواہش انسان کر رہا ہے اللہ کے سوا وہ ساری پانی اور مٹی کچھ بھی نہیں ہے, ہے نا؟ پانی اور مٹی سے سب بنا ہے نا تو ہرمایا کہ جہانے رنگ و میں ہر طرف بس آب و گل پایا مگر عاشق کے دل میں مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا عاشق اسی یہ حق ہر, ہر آدمی مٹی مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن عاشق میں اور غیر عاشق میں کتا فرق ہے کہ اس کے, اس, اس کے آب و گل کے اندر آب و گل ہی ہے اس کی مٹی میں مٹی ہے اور اس کی مٹی میں درد دل جہاں رنگ میں ہر طرف بس آب و گل پایا مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا مٹ وہی مٹی کا جسم یہ بھی ہے وہی مٹی کا جسم یہ بھی ہے لیکن ایک مٹی کے جسم میں مٹی ہی ہے اور ایک مٹی کے جسم میں اللہ کی محبت کا نایاب موتی ہے قیمتی درد دل جہاں نے رنگ بو میں ہر طرف بس آب و گل پایا مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درج دل پایا پھر فرمایا کہ ہمارے کون حسرت پر فلک رویا زمین روئی ارے ہم نے اللہ کے راستے میں بڑے غم اٹھائے ہیں بڑے آنسو بہائے ہیں بڑے مجاہدات کیے ہیں جو باہر کا دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو شخص بڑی مصیبت میں ہے کیا اس نے فقر و فاقہ لے لیا اور یہ کیا دنیا کا اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ تو چٹائی پہ بیٹھا ہے اور لنگی پہنا ہے کتا پہنا ہے اور اس کے پاس تو کوئی بالکل ہی یہ ناکام معلوم ہوتا ہے بظاہر ہیں تو کہا کہ ہمارے پونے حسرت پر فلک رویا زمین روئی ہم نے ایسا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا ایسا درد و غم اٹھایا اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا ناجائز خواہشات سے بچنے کا ایسا غم اٹھایا کہ اس پہ زمین والے بھی رو رہے ہیں ارے کیسا بچارا یہ کیسے مجاہدہ کر رہا ہے کیسے بچ رہا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور فرشتے بھی رو رہے ہیں کیونکہ فرشتے جانتے ہیں کہ دل میں اس کے جو ہے ناجائز خواہشات کا ایک سمندر اللہ تعالی نے خود رکھا ہے اور یہ اس یہ ظالم اور چاہل یہ اس اس دباؤ کو ان گندے تقاضوں کو کیسے دبا رہا ہے ان ان تقاضوں کا ایک سمندر کا سمندر اس کے دل میں ہے یہ حسین کو دیکھ لوں اور یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں جوں کر لوں لیکن یہ کیا مٹی کا آدمی کیسا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے تو ہمارے پنیہ حصر پر زمیں فلک رویا زمیں روئی مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا مقصد زندگی تو نے پالیا اللہ کو پالیا تو ساری کائنات سے تیرا درجہ بڑھ گیا ساری کائنات سے فرشتوں سے بھی آگے تیرا درجہ بڑھ گیا تو یہ ہے کہ یہ چار کام جو انسان کر لے گا تو اس کو دین کی سمجھ بھی پیدا ہو جائے گی اور دین کے اقدامات پر عمل کرنا اس کو انتہائی مزیدار ہو جائے گا کیونکہ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے قرب خاص اور جب قرب خاص ایک دفعہ مل گیا تو وہ لامحدود لذت جس کا کوئی مثل بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماے ولم یا پلو کو پھوکے ہمارا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں جس کو ایک اعلیٰ چیز اعلیٰ ترین چیز مل جائے وہ گھٹیا چیزوں کو پھر کہاں دیکھتا ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولا والا للہ چور نہیں ہوتا فرمایا کسی وزیراعظم کو کبھی دیکھا ہے کہ ٹھیلے پر سے آلو چرا رہا ہو کبھی نہیں دیکھا ہوا ہسینے ہے تو ایسے ہی جو مولا والا ہو جاتا ہے وہ یہ گھٹیا چیزیں نہیں چراتا حسم کے ان کی حسینوں کے نمک نہیں چراتا حرام حرام لذت نہیں اٹھاتا اور نمک حرامی نہیں کرتا حسینوں کے نمک حرام نمک حرام نہیں چراتا جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو یہ چار احمال اللہ والا بنا دیتے ہیں اللہ کا قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے اور لذت اللہ کے فرق کی نصیب ہو جاتی ہے تو جو بھی انسان کام کرتا ہے دنیا میں خواہش کو پورا کرتا ہے اس کا مقصد لذت اٹھانے ہی کو ہوتا ہے نا کسی نہ کسی قسم کی لذت اس کو ملتی ہے تو جو اعلیٰ قسم کی لذت اٹھا لے گا پھر وہ گھٹیا چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا پھر یہ ساری جو ہے وہ کائنات اس کو بالکل مولانا روم ہی فرماتے ہیں گرب بینی کر قرب فر قربر گربینی کر و فر قرب ریف بینی بادزاں عیشربرا کہ جب تم اللہ کے قرب خاص کا مشاہدہ کر لو گے اس کی شان و شوقت اور اس کا کر و کا مشاہدہ کر لو گے یعنی چند دن تم اپنا خون تمنا کر لوگے اور کچھ ذکر اذکار کر لیا اور اس کے بعد جو تم کو اللہ کا قرب خاص ملے گا اس کی شان و شوقت تم کو معلوم ہو جائے گی تو جیف بینی باد ای عیشربرا یہ ساری کائنات ہے تم کو مردہ خوری معلوم ہوگی مردہ خوری کہ میں ماں کہاں مردوں پر میرا چاہے وہ مال ہو چاہے وہ حسین عورتیں ہوں چاہے بنگلے ہوں چاہے کھانے اچھے کھانے ہوں چاہے جو بھی میں ہو وہ اللہ کی سیوا اللہ سے سیوا جو بھی چیز ہوگی اس کو بالکل مردہ خوری جیسے گرد ہوتا ہے نا گرد وہ مردہ جانور کھاتا ہے مردہ لاشوں کو کھاتا تو وہ کہہ سکا رہے کہ میں کہاں مردہ لاشوں سے گر رہا تھا اور مر رہا تھا جس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پورب اور اللہ کی تجلی کا ایک ذرہ مل جائے گا اور ہرمایہ کے چار کام چونکہ نفس پہ گرا ہے تو اس میں بڑے زبردست پونے تمنا کرنا پڑتا ہے اے اے اور یہ پونے تمنا اللہ کے راستے کا شارٹ کٹ راستہ ہے آؤ دیا رار سے ہو کر گزر چلے سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم یعنی جتنا راستہ آپ ذکر و اختار اور نواتل سے طے کر سکتے ہیں ایک دن میں یا ایک ماہ میں اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اور اس سے زیادہ فاصلہ آپ اپنی ایک نہ ایک نظر بچانے سے طے کر سکتے ہیں। فرمایا کہ ایک بد ایک بد ہزار تحجد کا نور لے جاتی اور ایک نظر کی حفاظت اس کا عکس کر لیجئے ایک نظر اپنے تقاضے کو دبایا اور نگاہ, نگاہ بچا لی شدید تقاضہ تھا کہ ادھر دیکھ لیتے ہیں چلو نہ لیا نہ کچھ دیا دیکھی تو لیا لیکن کہا کہ یہ ایک نظر خراب کی ہزار تحجد کا نور چلا گیا اور جس قدر مجاہدہ کر کے نظر بچا لی اسی قدر مشاہدہ ہوا ہزاروں تحجد کا نور دل میں لے لیا تو یہ چار کام ایسے اعلیٰ قسم کہ ہے کہ جو شخص یہ چار اعمال پر عمل کر لے گا چار اعلی اعمال پر عمل کر لے گا تو اس سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کو خود فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں ہے ان نظر صحم انتحامی اگلیس جو پہلا نمبر ہے پہلا عمل ہے نگاہ کی حفاظت کا اور فرمایا کہ یہ جو ہے ایسا عمل ہے پرانے پاک میں اس کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالی کا یہ تمہارے لیے پاک کرنے والی چیز ہے نگاہوں کی حفاظت تو اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس عمل پہ ہے ہر عمل پہ نہیں اللہ کا وعدہ اس عمل پہ ہے حدیث قدسی میں ہے ان نظر صحم انتحامی اگلیس مصمومن मन کہا مخافتی ابدل تو ہوں ایمانن یدو خلاوت ہوں یہ پلو ہی کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے بس یعنی سمجھو کام بن گیا کام بن گیا جیسے حضرت نے ہی فرمایا تھا اس کو میں یوں لیتا ہوں کہ کسی حکومت نے ارادہ کر لیا کہ اس شخص کو ڈپٹی کلکٹر یا کے بنانا ہے باقی سارے کام تو اس کے بعد میں ہوتے ہیں پہلے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے پہلے فیصلہ ہوتا ہے کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں پھر اس کی گارڈ اور یہ سارے انتظامات وغیرہ کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس کا کام تو بنی ہی گیا نگاہ کی حفاظت کی اس نے کام اس کا بند کیا اب جو باقی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چل لیں اب نگاہ کی حفاظت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ پلب کی بھی حفاظت نگاہ کی حفاظت اس کے بعد پلب کی حفاظت دوسرا عمل ہو گیا کہ وہی دل کے اندر بھی حرام مزہ نہ لے دل کے اندر بھی کسی حسین کا خیال نہ لائے اور کسی نامحرم کا خیال نہ لائے کوئی لڑکا بیریش ہو اس کو اس, دل اس کو اچھا لگتا ہو تو اس کو ساتھ بٹھانے کا دل چاہتا ہو سمجھ لو کہ یہ یہاں دال میں کالا ہے تو اس سے بھی بچو اس کا بھی خیال دل میں نہ لائے تو یہ دو اعمال تو ہو گئے فنیشنگ والے تو پہلے اس لیے بیان کر دیا کہ حضرت والا نے بارہا یہی فرمایا اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کچھ کسی اور کام سے خانقاہ میں آئے تھے اے سی وغیرہ شاید ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے تو حضرت کا اس وقت بیان ہو رہا تھا اور حضرت یہی بات فرما رہے تھے کہ میں آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ نظر کی حفاظت کر لو میں قسم کھاتا ہوں کہ ولی اللہ ہو جاؤ گے انہوں میں سوچا کہ چلو ایک ہی کام تو کرنے کا ہے نہ کوئی بٹن دبانا ہے نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے نہ کوئی اٹھک بیٹھک کرنی ہے چلو لاہو ہم یہ ایک کام کر کے دیکھیں تو انہوں نے نظر کی حفاظت شروع کر دی پچھلے مجلس میں ہم نے لانڈی میں بھی لوگوں سے یہ گزارش کی ہم نے کہا ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ جمپ لگا کے آسمان سے پہنچیں ہم آپ سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ جس کے اندر فی الحال کام تو سو فیصد صحیح بنے گا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آدھے کام سے بیڑا پار ہو جائے گا نہیں کبھی بھی بیڑا پار نہیں ہوا کام تو سو فیصد ہی کرنا پڑے گا اپنی پوری جان لگانی پڑے گی لیکن فی جو لوگ ابھی اس راستے میں کمزور ہیں ہمت نہیں کر پا رہے تو آہستہ آہستہ ہی تو کام بنتا ہے سیڑھی چڑھتے چڑھتے تو آدمی اوپر پہنچتا ہے نا تو ہم آپ سے یہ مطالبہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فی الحال ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں گھر سے باہر تو نہ آپ کے کوئی چچا چچی ممانی کوئی نہیں ہے باہر نہ آپ کی بھابی سالی وہاں پھر رہی ہے وہاں تو سارے اجنبی ہیں تو آپ اجنبی سے تو نظر بچا سکتے گھر میں شرعی پردے کی ہمت نہیں ہو رہی وہی سارے خالو ناراض اور فوپا ناراض اور تایا ناراض اور چچا ناراض اور فلاں ناراض کیے کیا ہم ایک چکر ناراض اور سارے قبل ناراض ہو رہے ہیں تو آپ آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ سارا خاندان ہم سے ناراض ہو رہے ہم خاندان سے کٹ نہیں سکتے چلیے آپ کے آپ میں ابھی اتنا ہمت نہیں ہے آپ ہم سے ایک کام کا وعدہ کر لیجئے کہ گھر سے جب باہر نکلیں تو آپ گھر سے باہر کو نظر کی حفاظت کر سکتے وہاں تو آپ کو کوئی عورت پکڑ کے نہیں کہے گی کہ ہم کو دیکھو ہم کو کیوں نہیں دیکھتے ہو سدن کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں دیکھتے ہو اور بھابھی تھالی کہہ سکتی ہے جس کو سمجھ نہیں ہے عقل نہیں ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم کو کیوں نہیں دیکھتے لیکن باہر تو کوئی نہیں کہے گا تو آپ اتنا ہی کام کر لیجیے چلیے ایک سیڑھی پہ قدم تو رکھا جائے گا تو جب جب آپ کی آپ کے کپڑے جو موبلائل میں چکنائی میں اور کوئلے میں کالے تھے تو کچھ تو دھل کے صاف ہوں گے نا آپ کو پھر کچھ تو تھبا محسوس ہوگا دل پہ کچھ تو قدم بڑھے گا آگے تو ہم نے ان سے کہا تو سب نے اللہ کا شکر ہے کہ وعدہ کیا کہ ہم یہ کام تو ضرور ہی کر لیں گے حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بہت سے لوگوں نے جو ہے شرح پردہ شروع کر دیا ہے بعض بچیوں کے ہم کو خطوط آئے اور ہمارے گھر والوں کو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے ہمارے والدین ناراض سب خاندان ناراض لیکن ہم نے صاف کہہ دیا کہ اب ہم شرعی پردہ کرتے ہیں اب ہم کچھ بھی ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے بعض میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ ہمت پیدا ہوئی ہے مرد جو ہمت نہیں کر پائے وہ ہمت عورتیں کر ڈالتی ہیں کیا بات ہے عجیب جس کو اللہ تعالیٰ توقیق دے دیں تو غرض یہ کہ اتنا ہم نے گزارش کی تو وہاں سب نے اس بات کو مانا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام تو ضرور ہی کریں گے تو اس بات اللہ کی اس امید پر میں نے گزارش ان سے کر دی کہ جہاں سو نظر خراب ہوتی ہے دن رات میں تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ اسی کیونکہ باہر مرض زیادہ تر باہر رہتا ہے تو اسی فیصد نظر بچانے لگے گا تو بیس فیصد کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی ہمت پیدا ہو جائے گی تو جب آدھے کپڑے دھلے ہوئے ہوں گے تو اس کو جو ہے اس پہ کچھ تو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں بھائی نگاہ خراب کرنے سے کچھ سیائی دل پہ آئی کچھ ظلمت دل, دل پہ آ ہے کچھ احساس ہونا شروع ہو جائے گا اور جس شخص کو پہلے توفیق نہیں تھی معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا تو اب کچھ تو احساس پیدا ہونے شروع ہو جائے ہاں بھائی نظر کی حفاظت کوئی چیز ہے تو اس لیے اس کو پہلے میں نے بیان کر دیا یہ فینشنگ کے اعمال ہے اور اسٹرکچر کے اعمال کیا ہیں فینشنگ کے اعمال کیا ہیں نگاہ کی حفاظت ہر نامحرم عورت سے چاہے وہ حسین ہو چاہے غیر حسین ہو ہے اور دوسرے تیریس لڑکوں سے تو اس کے بعد جو ہے پلب کی حفاظت کے قلب میں بھی ان کا خیال ہرگز نہ لائے اور اگر خیالات آنے لگیں تو کسی کام میں مشغول ہو جائیں اپنے آپ کو مصروف کر لیں اس کا واحد علاج یہی ہے کیونکہ وساوس جو ہیں ان کا کوئی وظیفہ نہیں ہے بھگانے کا اور ان کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے بھگانے کی بھی کوشش نہ کریں چپٹائیں بھی نہیں بھگانے کی بھی کوشش نہ کریں اس کا طریقہ علاج یہ ہے جس کو وساوس آنے لگیں وہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے چائے پکا لے اور کوئی کھانا پینا کوئی بیوی کا ہاتھ پٹا لے بازار سے سودا سلب لینے چلا جائے کوئی بھی کام ایسا کر لے مباحکام تو یہ تھوڑی دیر میں یہ وساوض یہ نکل جاتے ہیں تو خواجہ صاحب نے اس کو فرمایا ہے کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رخ طبیعت میں تقاضے آ رہے ہیں گندے ہے تنہائی میں تقاضے آئے یا ساد بیٹھے بھی تقاضے آتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہمارے دل کا حال اللہ نے کسی کسی بندے پہ کھولا نہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ماتھے پر ہمارے اسکرین لگا دیتے کہ دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ سارا اسکرین پہ یہاں آ رہا ہے تو کتنی رسوائی ہوتی کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ستاری فرمائی پردہ پوشی فرمائی کہ ہمارے دلوں کے حال لوگوں پر نہیں کھولا تو غرض یہ کہ جب فرمایا کہ دل کے اندر گندے تقاضے آ رہے ہوں تو طبیعت کی روز زور پر ہے تو رخ وغیرہ یہ سر سے گزر جائے گی ذرا دیر کو تو ہٹالے خیال چڑی ہے یہ نسبی اتر جائے گی ندی ہر وقت کڑی نہیں رہتی ایسے ہی تقاضے جو ہے گندے وہ ہر وقت کڑے نہیں رہتے سر پہ سوار نہیں ہوتے بس تھوڑی دیر کو ادھر ادھر اپنا خیال ہٹا لو کسی سے بات چیت کرنے لگ جاؤ اور فون, فون کر لو کسی کو اپنے نیک دوست کو اور بس وہ پھر طبیعت سے اتر جائے گا پھر یہ اس کا علاج ہے اور اگر کسی نے سوچا کہ ہمارے اندر گناہ کے تقاضے آ رہا ہے چلو لاؤ ایک گناہ کر لیتے ہیں تو یہ تقاضا مزمحل ہو جائے گا چلو نہیں یہ دھوکہ ہے گناہ کرنے سے گناہ کا تقاضا اور شدت سے آتا ہے دوسری دفعہ گناہ کر لیا تو تیسری دفعہ اس سے زیادہ شدت سے آئے گا تیسری دفعہ گناہ کر لیا تو چوتھی دفعہ اس سے زیادہ شدت سے آئے گا جتنا گناہ کرتا جائے گا تقاضے شدید ہوتے جائیں گے یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ چلو اتنا تقاضا ہے گندے گناہ کا تو تم ایک دفعہ کر پھر نہیں کرنا یہ طرح تمہاری طبیعت ہلکی ہو جائے گی نہیں تو اور شدت سے آئے گا تو اور اس کا علاج کیا ہے کہ اگر اس تقاضے کو دبا لیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے سے سودا کر لیا کہ اللہ جان دے دوں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا تو اس کے بعد بھی تقاضا آ سکتا ہے گناہ کا لیکن وہ اس سے کم درجے کا ہوگا یہ فائدہ ہوا جیسے سو فیصد تقاضہ آیا تھا سو فیصد درجے کا تو اب جو تقاضہ آئے گا وہ نوے فیصد آئے گا اس کو بھی دبا لیا تو اب اور تقاضا مجمعل ہو جائے گا اسی فیصد رہ جائے گا اس کو بھی دبا لیا تو ستر فیصد رہ جائے گا اس طرح آخر ایک دن یہ اس پہ غالب آ جاتا ہے نہ چل سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے یہ نہیں کہ بس گنا کا تقاضا ہوا کھٹ عمل کر ڈالا نہیں نہ چڑھ سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے تم فرمایا کہ آخر میں تو ہی کہ تقاضے مجمعل ہوتے جائیں گے اور ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تقاضے مغلوب ہو جائیں گے تم ان پر غالب ہو جاؤ گے تقاضے مغلوب ہو جائیں گے یہی مطلوب ہے یہی مطلوب ہے ورنہ اگر تقاضوں کو ختم کرنا مقصود و مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ تقاضے رکھتے ہی کیوں تقاضے رکھے ہیں کہ تم ان پر غالب رہو عمل نہیں کرو جیسے غصہ ہے بھائی غصے کا غصے میں یہ ہے تو غصے نے آدمی کیا کچھ اول پول بتنا شو غصے کا مرض بڑا خطرناک ہے کتنے گھر بگڑ گئے کتنے گھر حضرت نے تو روتے ہوئے پا رہا فرمایا کہ غصے کا ایسا مرض ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان نے غلطی سے منہ سے چندر الاز کہہ دیے اور اس کے بعد عمر بھر وہ خود بھی رو رہا خود بھی رو رہا ہے کہ ہائے میرے منہ سے کیا نکل گیا یہ ایسی ایسے ایسی ایسا خطرناک مرض ہے اور جس نے غصے کو دبا لیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ساتھ فرمایا منتظم قید وہ یکلی بہو یکی جس نے اپنے غصے کو ضبط کیا ہے جس نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور یہاں حضرت نے فرمایا کہ من قزمہ تزم کے معنی ہے تازمین الغیز ہے نا پرانے پاک میں بول تاز الغیز تازم کزم کے معنی ہے اس کی مثال حضرت نے فرمائی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان کے کی کیا معنی ہے کہ جب مشق پانی سے بھر جائے اور وہ ابلنے لگے تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے نا تو ایسے ہی جو غصہ آئے اور اس کو قدرت بھی ہو کہ اس کا نفاذ کر دے جیسے چھوٹا بچہ ہے اس سے غصہ آیا اور وہ اس کا کپڑ بھی مار سکتا ہے اس کو گالی بھی دے سکتا ہے اور اس کو وہ برا والا بھی کہہ سکتا ہے لیکن آیا غصہ لیکن نافذ نہیں کیا زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا ہاتھ سے اس کو مارا نہیں کوئی اور تکلیف نہیں پہنچائی اس نے اپنا گھوٹ لیا اس کو اس کو کہتے ہیں کب کہ تو گھوٹ لیا عَلَى انفاظ ہی اس کو قدرت بھی تھی اس کے نفاذ سے چھوٹا بچہ ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا مار سکتا تھا لیکن اس نے اس کا اپنے غصے کو پی دیا وہ تو فرمایا کہ ملا اللہ تعالیٰ فل بہو ملا اللہ تعالیٰ فل امن و ایمانا اس کے پلپ کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا امن سے یعنی سکون سے اور ایمان سے یہ فرمایا کہ غصہ پینا بہت تلف ہوتا ہے تو جتنی تلف چیز پیے گا وہ پوری کی پوری نور بن جاتی ہے اللہ کے راستے میں جتنا تلخ گھونٹ اٹھائے گا پیئے گا اتنا ہی زیادہ وہ نور بن جائے گا دل میں اس کے نور جمع ہو گیا ایسے ہی غصے کو ضبط کرنے پر اور بھی انعامات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس شخص کا میرے اوپر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا غصے کو نافذ نہیں کیا ہوگا نہ زبان سے برا کہا اور نہ نا... ہاں تعدیبن اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی تعدیب ضروری ہے تو غصے کو پہلے پی گئے اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر سوچ سمجھ کے اس کی تعدیب یعنی اس کی سزا اس کو دے وہ مناسب ہے دینی بھی چاہیے لیکن یہ کہ فوراً ہی آل پول پتنا شروع کر دیا اور یا تو اس کو ہاتھ جڑ دیا یا کوئی اور تکلیف پہنچا دی یہ غصے کا نفاذ مناسب نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے اللہ تعالی قیامت میں اعلان فرمائیں کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے کہ جس نے میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کیا تو وہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے خطاؤں کو معاف کیا ہوگا اس میں ہماری بیویاں بی بی بی بی بھی شامل ہو گئی بیویاں بی بی کی خطاؤں کو معاف کرنے پر بڑے بڑے اجر اور ثواب اور قرب کا وعدہ اور مشاہتا بھی ہے مشاہتا بھی ہے نا تو باہر یہ بات درمیان میں آ گئی اور حسن پرستوں کے لیے بھی یہ نام ہے کو بہت ساری مسکراتو یار تو یار ہمیں ایسے دیکھ رہے ہم کوئی ہے کیسے کیا وہ تھوڑا سا تو مسکراتے یار حسن پرستی کی بات ہو رہی ہے پھر بھی چیرا ویسے ہی بنا یہ کیا چکر ہے سمجھ نہیں آئے بالکل نیل بٹر نہیں لے کے یہ تو حسن پرستوں کے لیے بھی غصّے کو دبانے میں انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ غصہ پی جانے والے کے لیے اس کو فرمائیں گے کہ تجھے جو حور پسند ہو وہ اس کو لے لے جو تجھے زیادہ پسند ہو وہ لے لے لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ حور تو عطا فرمائیں گے لیکن بیویوں کو سب سے زیادہ حسن نصیب فرمائیں گے قیامت کے بعد تو اس لیے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں رنج و غم نہیں ہے یہاں تو حسرت ہو سکتی ہے کہ اور بھی خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر کہیں ادھر ادھر جو متوجہ نہ ہو جائے لیکن وہاں جنت میں یہ غم اور حسرت افسوس کسی قسم کا کوئی نہ ہوگا ہے تو کیا سبحان اللہ تو غرض یہ غصے کی بات تو درمیان میں آ تھی تو دو عمل آپ کو بتا دیے فینشنگ والے نگاہ کی حفاظت اور قلب کی حفاظت قلب میں بھی گندا خیال نہیں لانا ہے اور اس سے نب سے کشتی لڑتے رہنا ہے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ تقاضے مغلوب ہو جائیں گے ختم نہیں ہوں گے معدوم نہیں ہوں گے مغلوب ہو جائیں گے آپ ان پر آرام سے غالب ہو جائیں گے اور دو کام جو ہے وہ اسٹرکچر ہے اسٹرکچر جیسے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں پہلے اسٹرکچر بنتا ہے اور اس کے پلر وغیرہ مضبوط ہوتے ہیں تو یہ ऐसे ایسے ہے जाड़ी ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے है اور یہ کن की کی جو ہڈی ہٹ ہے یہاں جھگڑا آ کے ملتا ہے یہ جگڑا جہاں سے جہاں سے شروع ہو رہا ہے داڑھی داڑ سے ہے जहां से داڑھ جہاں سے شروع ہو رہی ہے بائی طرف سے لے کے اور یہ के طرف اور تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی کے نیچے سے لے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ مٹھی اوپر چڑھا لیں تو داڑھی چھوٹی ہو جائے گی اور مٹھی بھی اپنی ہو ہر کے بچے کی نہ ہو اپنے بچے کی نہ ہو اپنی مٹھی ہو یہ شریعت نے پیمانہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے ایک مٹھی تینوں طرف سے تو یہ ہو گیا داڑھی کا بچہ بھی یہ سب یہ بھی رکھنا واجب ہے اس کا کٹانا ایک مٹھی سے کم پر اور کٹرانا سب تو سب جو ہے خراب ہے اور حضرت نے فرمایا کہ حرام کام کرنے والا کو اللہ کی ولاعت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تو ایک کام یہ سکچر کا یہ ہو گیا پہلا اور دوسرا یہ کہ جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر مردوں کے لیے یہ ٹپنے کا کھولنا واجب ہے اور اس کا ٹپنے کا جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس یعنی کرتا پائجامہ شلوار پتلون لنگی جو بھی کوئی لباس یا چبا ہی ہو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے نیچے کی طرف اس سے جتنا حصہ ٹپنے کا ٹھکے گا وہ جہنم میں جلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہنل کا مِنَ بین مینل کنار بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس ازار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے لباس کو تو اب اگر آپ کو ٹپنا ٹھنکنا ہی ضروری ہے شرم آتی ہے یا کوئی اور بات ہے سردی ہے آپ موزہ پہن لیں موزہ تو عزت نے فرمایا کہ نیچے سے اوپر اگر آپ گردن تک بھی پہن لیں چاہے جتنا دل چاہے اوپر تک لے آئیے تو ٹکنا ڈھانپنا جو ہے مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں اگر بیٹھے ہونے کی حالت میں لیٹے ہونے کی حالت میں ڈھک گیا تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے اب آپ نے آپ لیٹ گئے سردی کا موسم ہے تو جو بالکل ہی خشکے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ کمبل کو بھی کھینچ لیں گے ٹخنے کھلے رہنا یہ نہیں ہے لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دو حالتوں کے اندر آپ ٹپنا جو ہے وہ ڈھانک بھی سکتے ہیں تو دو حالتوں کے اندر ٹپنے کا کھولنا مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتوں کو چھپانا ضروری ہے عورتوں کو ٹپنا چھپانا ضروری ہے اگر ٹپنا کھلا رہ گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اگر ٹپنا کھلا رہ گیا تو عورتوں کے لیے ٹپنے کا ڈھانکنا واجب ہے سمجھ لو کہ عورتیں جو ہیں اسی پہ عمل کریں ان کو اسی کا ضوابط اس میں مل جائے گا ان کا یہی عمل ان کو ڈھانکنا کیونکہ آج کل کولنے کا فیشن چلا ہوا ہے تو ان کو ڈھانکنے میں انشاءاللہ وہی وہ اجر ثواب مل جائے گا اہتمام کریں اس کا تو وہی وہ ثواب ملے گا اور یہ دو عمل ہو گئے نا داڑھی اور ٹپنے کا کھولنا مردوں کے لیے واجب ہے حضرت نے فرمایا کہ جو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اسفل من القاب من الدار کنار کہ وہ حصہ جتنا ڈھکے گا اوپر سے آنے والے لباس سے جہنم میں جلے گا حضرت نے فرمایا کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اور اس میں یہ بھی نقص بڑا گراں گزرتا ہے تو لوگ فکری بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ملہ بنے ہوئے ہیں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور انسان کو خود بھی اس معاشرے کے اندر مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن ہمت کر کے جو شخص یہ چار کام کر لے گا تو اللہ کی غلط ان شاء پکی ہے پکی اور باقی کام کو خود بخود اس کا دل چاہنے لگ جائے گا کہ یہی جو حضرت اثر صاحب نے فرمایا کہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دین سے اور اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر ہر ہر عمل پہ وہ سو سو جان سے فدا ہو جائے گا سو سو جان سے فدا ہوگا یہ میرے اللہ کا حکم ہے میرے پالنے والے کا حکم ہے حلاوت ایمانی عطا ہو گئی سمجھ لو پھر واپس نہیں نکلی حضرت نے فرمایا کہ دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے کوئی نام دیتا ہے تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے دیکھ کے بھول بھی جاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ تو اکثم الحاکمین ہے جب ایک دفعہ حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے تو کبھی بھی واپس نہیں لیں گے اور اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا خلاوت ایمانی مل گئی واپس کبھی ہوگی نہیں تو ان شاء اللہ اس کو حسن خاتمہ بھی نصیب ہوگا تو بس یہ چار اعمال حضرت نے فرمائے اس کے ضمن میں حضرت نے دو ضروری باتیں اور ارشاد فرمائیں وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک کی تجوید کو ہم اپنی درست کر لیں اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور بچپن سے لے کے ہماری تربیت کسی نہ کسی درجے میں ہو چکی ہے الحمدللہ للہ پاک ہم سب پڑھنا جانتے ہی ہیں بس تھوڑی سی دو ڈھائی مہینے کی محنت ہوگی اور روزانہ بھی زیادہ نہیں دس پندرہ بیس منٹ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ للہ صاحب آتے ہیں ہم ابھی پہلے بھی تجویز درست کر چکے ہیں اب دوبارہ الحمدللہ ہر دفعہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو ہم نے اس دفعہ بھی تین مہینے کا کورس رکھا اور ہمارے احباب بھی درست کر رہے ہیں ہم بھی درست کر رہے ہیں تو دو ڈھائی مہینے کے اندر ان اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتنا تو درست ضرور ہو جائے گا کہ وہ نمازیں ہماری درست ہو جائیں گی دعائیں ہماری درست ہو جائیں گی اور دیگر عبادات بھی درست ہو جائیں گی تو ایک, ایک یہ ارشاد فرمایا کیونکہ فرمایا کہ بھئی بہت بڑے مالک کا کلام ہے اگر دنیا کے کسی کوئی شاعر وغیرہ ہو اس کا کلام غلط پڑھو تو اس کو کسی تکلیف ہوتی ہے تو یہاں تو عقم الحاکمین کا کلام ہے اور اس کے حق بھی حضرت نے بتایا کہ اس کی محبت کا حق یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے کلام اللہ کے تین حق ہیں اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے اور میرے پالنے والے کا کلام ہے بہت بڑے عظمت کے ساتھ پڑھے محبت کے ساتھ پڑھے کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے اور اور یہ کہ اس کے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے ہر حرف کے اوپر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام لامین ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے, ہے کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پڑھتے جاؤ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس طرح دنیا میں قرآن پاک پڑھتا تھا مزے لے لے کے اور صحیح صحیح تو یہاں بھی پڑھتا جا جنت میں اور, اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا تو دس لیکی ہر ہفتے ملے گی اور اس کے علاوہ اس سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ معنی سمجھ کے پڑھنا چاہیے تب تب فائدہ ہوگا نہیں معنی تو پڑھنا اور سونے پر سہاگا ہے معنی اگر معلوم ہو تو اور بھی سونے پر سہاگا ہے یہ تو بغیر معنی کے ہے وعدہ ورنہ الف لام الفلامین کے معنی کون جانتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم صحیح مانے الفلام بعض مفسرین نے اس کے معنی بتائے لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے تصدیق نہیں ہے کوئی بھی بتا نہیں سکتا تو یہ حروق مقتع کہلاتے ہیں تو ان کے معنی کوئی بتلا نہیں سکتا اس پر بھی تو انعام ہے نا دستنے کی تو دلوں کا زنگی اس سے دور ہوتا ہے تو اس لیے یہ کام تو یہ کام اس کے زمین میں حضرت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تجویز کو ہم درست کر لیں اور ایک کام اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان پانچوں اعمال پر عمل کی توفیق صحبت اللہ سے ملے گی صحبت اللہ جو ہے وہ اس میں ایک اکثیر کا کام دیتی ہے اور بغیر اس کے جو ہے وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی اکثیر نہیں ہوتا اور عادت اللہ نہیں ہے کہ جس کو بھی اللہ کے راستے میں کچھ ملا تو ان کے پیاروں سے ہی ملا ان کے پیاروں کے ساتھ اس نے بیٹھنے سے ان سے تعلق پیدا کرنے سے اور ان سے اپنی اصلاح و تزکیہ نفس کا کی درخواست کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ملا تو یہ صحبت اہل اللہ جو ہے وہ اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ مجھے سہل ہو گئی منزل ہے یا ساتھ رہنے سے معاشرے کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو محبت ان کے دل میں اللہ کی حاصل ہوتی ہے ان کو وہ محبت دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہے وہ آگ دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے اور جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینا و خینا ہے اللہ کی عشق و محبت کی آگ سینوں سے سینوں کو لگتی ہے قریب بیٹھنے سے اللہ کی عشق و محبت خود بخود منتقل ہوتا جاتا ہے خود بخود یہ عجیب عبادت ہے اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ الگ ایک عبادت ہے اس کو لوگ عبادت جانتے ہی نہیں یہ خود ایک عبادت ہے اور اتنی مزیدار عبادت ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر خالق لذات کائنات ہوتا ہے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے تو فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے ظلمتیں بھاگ جاتی ہیں روشنیاں روشنیاں نظر آتی ہیں اور وہ روشنیاں نہیں جو ذکر کر کے دماغ میں خشکی کر کے جو ہے وہ روشنیاں بعض لوگوں کو ہوا کہ ہمیں تو روشنی نظر آنے لگی حضرت حکیم عمومت رحمتہ اللہ علیہ کو کسی صاحب نے لکھا کہ ہمیں جو ہے ذکر اللہ کرتے اتنا عرصہ ہو گیا اور ہمیں اب روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں تو وہ سمجھے کہ اب ہمیں خلافت ملنے والی ہے حضرت نے فرمایا لکھا اس پہ کہ آپ کو خشکی بڑھ گئی ہے آپ سارے ذکر کار ملتوی کریں صبح روزانہ گھاس کے اوپر شبنم والی غاس, شبنم والی نہیں وہ جو جوس ہوتی گھاس پر چلے ٹہلے ننگے پیر اور روزانہ ایک سیب کھائیں اور سر میں ٹھنڈے تیل کی مالش کریں آپ کی دماغ میں خشکی پڑ گئی تو وہ روشنی نہیں مقصد یہ کہ راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے باطل باطل دکھائی دینے لگتا ہے آپ دکھائی دینے لگتا ہے پھر آج جب دکھائی دینے لگتا ہے عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے تو یہ صحبت اہل اللہ کی تاثیر ہے اس سے راستہ آسان اور مزیدار اور روشن اور صاف ہو جاتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو کے جل گئے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اشار اگلی مجلس انشاءاللہ ربنا تقبل منا نکانتا سمے میں ڈالی بہت عرصے سے انعمال کی تکرار نہیں ہوئی تھی جبکہ اس کو تکرار کرتے رہنا چاہیے تو یہ بڑی برکت ہوتی ہے اس سے بڑا ہی نور دل میں آتا ہے حالانکہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی توقی سے ہم کتنی دفعہ کہ امال حضرت نے ہمیں سنوائے بھی اور ہم سے کہلوائے بھی جیسے سبق دہرواتے ہیں حضرت ہم سے دہرواتے تھے لیکن جب بیان کرو تو دل میں عجیب نور آتا ہے کیا سبحان اللہ جن جن اعمال کے تذکرے سے نور آئے عمل سے کیا عالم ہوگا پھر سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ